اعوذ باللہ من علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مکتبۂ حضرت محسوم تمام کرتے ہیں اور باقی تمام سامعین کو بھی اور ساتھ ہی فیق اللہ باب الحج در نمبر سولنگ ہے اور آج جو ہے حج حج میں خواتین کے مخصوص احکام بیان کریں خواتین کے لیے خصوصی احکام جو حج میں ہیں اس یقیناً دقت سے سنیں تاکہ حج اور عمرے میں خواتین کے جو خصوصی احکامات ہیں وہ بیان کریں تو ہم آتے ہیں وام ملمارہ تو چونکہ آپ کو عمرے کے تمام ارکان بتا دیا چار ارکان تفصیل تھے ہاں تو اوقا عمر مفردہ اوخا حج کے ایسا ہو دونوں کا طریقہ ایک ہے تو ہم آتے ہیں وام ملما رتو بہر اور خاتون ہاں حج جو ہاتھ و خواتین کا حج پکا نہ اس کا ان کا حج حج رجلی مردوں کے حج کی طرح ہے یعنی ارکان کے لحاظ سے عمرہ اور حج مردوں کے حج کی طرح ہے اللہ عجوز اللہ مگر یہ کہ فرق ہے وہ ان چزوں میں کہ جائز سے خواتین کے لیے لطظ المخی تھی مردوں کے لیے احرام جو سلے ہوئے کپڑا بالکل نہیں پہن سکتے ہیں خواتین کے لیے جائز سے وہ سلا ہوا کپڑا پہن سکتے ہیں لطف پہننا ہے مخیث سلاوا سلا کپڑا سلا پہن سکتا ہے کش سلوالی جیسے شلوار بال قمیض قمیض مال خیمار چادر کے ساتھ یہ سب پہن سکتے ہیں ایک تو یہ ہے سلا چادر بھی جو قمیض بھی ہاں جی اور شلوار سب سلا عام نارمل لباس میں پہن سکتے ہیں خیمار چادر بھی وان ان تصورہ راستہ مردوں کے لیے سر کو ڈانپنا جائز نہیں ہے اور عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ سر کو ڈانپیں ہاں چونکہ پردے میں آتا ہے تو عورتیں جو ہے اور یہ کہ عورتیں سر کو ڈانپیں اپنا ایک تو یہ ہے یہ خصوصی حکم عورتیں سر کو عورتوں سر کو ڈانگنا ہی حکم ہے چونکہ وہ پردے میں آتا ہے اس کے علاوہ وہ اللہ ترف حاض ہوتا اور اس کے علاوہ جو خصوصیوں کا بھی ہے خواتین جو ہے طلبیہ پڑھتے ہوئے دعائیں پڑھتے ہوئے خصاص طلبیہ اور تکبیر پڑھتے ہوئے جو حاجوں کے لیے مخصوص وظیفہ ہیں وہ پڑھتے ہوئے اونچا نہ کریں اللہ طرف یہ کہ اونچا نہ سوتا اپنے آواز کو پھر طلبیتی طلبیہ پڑھتے ہوئے لبِ غلام لب کے لا شریک لغ ان الحمد ونعمت والمُل شریک اس کو طلبیہ پڑھتے ہیں احرام کے بعد جو ہے تین دفعہ تو حجرت میں پڑھنا ہے باقی جو ہے حج میں بھی عمرے میں بھی یہ کا کثرت سے پڑھی جاتی ہیں تو یہ پڑھتے ہوئے مردوں کے لحقوں میں آواز میں پڑھیں لیکن خواتین کے لحقوں یہ اللہ طرف آ یہ کی اونچا نہ کریں سوتا اپنی آواز کو طلبیتی طلبیہ پڑھتے ہوئے اور اس کے علاوہ حج میں جو ہے جی اور طواف کرتے ہوئے جو ہے ان کے لیے پہلا تین چکر ہاں پہلا تین چکر تھوڑا سا تیز چلنا ہے اور سہی میں بھی پہلا تین چکر تھوڑا سہی میں دو سبس پتیوں کے بیچ میں تھوڑا تیز چل مردوں کے لیں اور طواف میں طواف کے دوران پہلے تین چکر میں تھوڑا تیز چلنا مردوں کے لیے لیکن خواتین کے لیے حکم نہیں ہے وہاں تعالیٰ یہ کہ رمن نہ کریں طواف طواف ہی کرتے ہیں کیونکہ پہلے تین چکر میں تیز چلتے ہیں خواتین وہ نہ کھیلیں وہ سائی اور سہی کرتے ہوئے بھی پر رجیلے مردوں کی طرح سرین یعنی تیز چلنے کا عمل نہ کرے نہ طواف میں کرے نہ سائی میں کرے لیکن مرد لوگ تیز چلیں گے طواف میں جو ہے وہ تی پہلے تین چکر سای میں جو ہے دو سب بتیوں کے درمیان میں تیز چلنا رہا ہے لیکن خواتین تیز نہیں چلیں گے وہ نارمل طریقے سے چلیں گے ایک تو یہ جو مختلف چیزوں میں جو استثناء تھا خواتین کے لیے مردوں کے لیے حکم میں ہاں جی خواتین کے لئے کے لباس پہ نسل و پہلے پہ نجائز مردوں کے لیے جائز نہیں خواتین کو سر ڈاننے کا ہی حکم ہے ایران میں مرد نہیں ڈان سکتے ہیں اور خواتین طلبہ پر جب اپنی آواز کو ہاں جی اونچا نہیں کریں گے مردوں کے لیے اونچا کرنے کا حکم ہے اور خواتین جو ہے اور طباع کے, دو کے دوران جو ہے دو سو بچوں کے درمیان تیز چلنا اور طبا میں پہلا تین چکر میں تھوڑا تیز چلنا یہ تینوں حکم مردوں عورتوں کے لیے نہیں اس کے علاوہ ہیں وعنہ اور خواتین جو ہے زہادت قبل الحرام ہے یہ خاتون احرام ہے عمرہ کرنے کا حج کرنے کے ارادہ کر لیا لیکن ابھی احرام پہننے سے پہلے <تصفح> حاج میں یہ حوض کا بیان کر احرام پہننے سے پہلے حاج میں اس کو معنیٰ تکلیف ہو جائے ہنج جب ماہواری آ جائے آنّہ اور غلط خاتون کے حادثت کو عید آ جائے ماہواری تکلیف ہو قبل الحرام احرام پہننے سے پہلے اب تو بغل وغیرہ تو سارا کام تو چلنا ہے تو کیا کریں تج خاتون کے لیے تو اہرام پہنے نہ پہنے فرمایا یا مغرب اس کو چائے انتخرہ ایک غسل کریں ہاں ایک غسل کریں وہ تنویہ اور نیت کا نیل حج حج کا عمرات عمر کا پر اپنی حج اور عمرے کا نیت کریں غسل کر کے ہاں جی اور طلبیہ بھی پڑھیں لب اللہ الب والا جو نیت کرنے کے بعد پڑھی جاتی ہیں پہن کر وہ بھی پڑھیں اور پھر وہ تطالمہ تطار اور حج میں خاص انجام دے دیں متعرض ہو جائیں عملہ انجام دے دیں لما وہ تمام کام تطاطار رض اور محرموں جس کا احرام والے کرتے ہیں احرام والے جو حج میں جیسے مینا میں جاتے ہیں عرفات میں جاتے ہیں مضلفہ میں جاتے ہیں شیطان کو کنکرا مارتے ہیں یہ سب کر سکتے ہیں متعارض ہو جائیں ان تمام چیزوں کا دن کا احرام والے کرتے ہیں اللہ سوائے طواف کے وسائی ساحر طوا اور سہی ہاں جی یہ دونوں نہیں کر سکتا ہے نہ عمرے کا نہ حج کا ہاں جی یہ دونوں نہیں کریں گے اسی جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں وہ تواخیر و وہ اپن دونوں کو ماخر کریں گے تاخیر کریں گے ہتھ ہو رہا یہاں تک کہ پاک ہو جائیں جب پاک ہو جائیں تو حتا طوفہ پھر اپنا طواف کریں گے حج کا ہو تو حج کا عمرے کا ہو تو عمرے کا و آ اور سہی کریں گے بعد توہری پاکی کے بعد جان نامہ کیونکہ یہ دونوں ہاں جی طواخ و ساٮٔ یہ دونوں لا یا جزان جائز نجائز نہیں ہیں الا بے ہی، مگر طہارت کے بغیر یعنی پاک ہوئے بغیر ہاں جی پاک ہوئے بغیر جو نہیں پڑھ سکتے ہیں نہیں کر سکتے کا صلاحات نماز کی طرح تو اس لیے جو ہے ان دونوں کے لیے پاک ہونے شرط ہے لیکن آج کل جو ہے دوائیاں نکلا ہیں وہ دوائیاں جو ہے وہ اگر استعمال کر لیں تاکہ جو ہے اس کے حج کے عمل میں کوئی حلل نہ ہو ہاں جی حج کے اول میں خلل نہ ہو ماہواری ایک مہینہ مؤخر ہو جائے یا کچھ دن موخر ہو جائے تو اس میں کوئی نہیں ہے استعمال کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے اگر کسی نے گناہ استعمال نہیں کیا اور اس کو ہاں جی تھوڑا اس کی عملیات متقدم مؤخر ہو گیا حج عمرے کا تو بھی اس کے گناہ گار نہیں ہے اپنے طواف بعد میں کریں گے ہاں جی تھوڑا سا کچھ دن بعد کرنا ہوگا صحیح بھی اسی طرح لیکن اگر اس نے دوائی استعمال کر لیا اور اس طرح سے آپ نے جو ہے حج کے عملیات میں کسی کو اس کے لیے خلال پیش نہ آنے دیا تو یہ شرن یہ چیز میں اس کو منع نہیں ہے وہ ایسا کر سکتے ہیں تاکہ اس کا عمل میں چونکہ بعض اوقات لوگ زیادہ نہیں رکتے ہیں قافلے میں ہے غروب میں ہیں پہلے زمانے میں تو ٹکٹ بکٹ کا مسئلہ نہیں ہوتا تھا آج کل ٹکٹ کا مسئلہ ہے معذین دن میں ٹکٹ ہے کچھ دن کو جانا پڑتا تو پھر اس کے لیے عملیات میں مشکلات بھی پیش آ سکتے ہیں تو ان مشکلات سے بچنے کے لیے اور خاتون دوائیوں کو جس سے ہاں جی کا سلسلہ دیر سے ہو جائے ایک مہینہ مواخل ہو جائے تو پھر شراََ اس کے لیے منانی ہے وہ ایسا کر سکتے ہیں ہاں جی تاکہ اس کے عمل میں کوئی خلن نہ جائے ڈسٹرب نہ ہو اور تمام عمل تباہ ہو سب بر وقت اور جو بھی ساتھی اس کے محرم ساتھ گئے اس کے ساتھ ساتھ وہ بجا لا سکیں اور اس کے لیے کسی قسم کی پریشانی نہ ہو اس عملیات کے حوالے سے تو وہ اگر ایسی دوائیں استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں لیکن ایسی دوائیں کے استعمال کرنا اس پر واجب نہیں ہے یعنی چونکہ اللہ نے اس کے لیے وہ ادھر عہدے ہے اس عہد و شہری کی وجہ سے تاخیر ہو جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن اگر استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کرنا مشرن منہ نہیں ہے تاکہ اس اچھی نیت کی خاطر وہ عمل کو بر اور بجن کسی پریشانی کے بجا لا سکیں اس کے لیے وہ استعمال کر سکیں تو یہ جو ہے خواتین متعلق خصوصی احکمات ہیں باب الحج میں ہاں جی اور اس کے بعد جو ہے آگے شاست فرماتے ہیں حج کی تین قسمیں ہیں وہ انواع الحج حج کی جو انواع قسمیں ثلاثت تین ہیں پہلا الفراد و حج افراد دوسرا کران و حج کر تیسرا و تمتو حج تمتو تو حج افراد افراد مفرت سے یعنی صرف حج کریں گے اس میں عمرہ نہیں کریں گے یہ عمل جو ہے حج صرف مکہ والوں کے لیے ہے تو حرم کے حدود کے اندر ہیں ان کے لیے وہ صرف حج کریں گے حج میں مہینے باقی کران اور تمتو حج کر یعنی قرین ہونا ساتھ ہونا عمرہ اور اچھا کے کو کرنے کے دو وجہ ہیں ایک تو عمرہ اور حج کو ایک ساتھ کرتے ہیں ملا کے کرتے ہیں جبکہ کران کہا جاتا ہے اور باقی حج کران والے جو ہے اپنے جانور کو بھی اس زمانے میں جانور کو ساتھ دے جاتے تھے میقات سے اس وجہ سے وہ قیران کے لیکن زیادہ امکان پہلا وانا ہے وہ تم تو حج تمتو میں بھی گاؤتی تو حج کران میں بھی یہ مکے سے باہر سے آنے والے لوگوں کے لیے ہیں ہاں یہ دور دراز سے اور باقی دنیا کے کنوؤں سے حج کے موسم میں وہ عمرہ بھی کرنے ہے اس نے حج بھی کرنا ہے لیکن ایک ہی احرام میں کرنے کو قرآن بولتے ہیں اور حج تمتوں میں جو ہے عمرہ پہلے کرنا پڑتا ہے پھر احرام اتار دیتے ہیں پھر آرٹ کو دوبارہ احرام پہنتے ہیں ہاں جی آر جہاجہ کو دوبارہ احرام پہنتے ہیں تو اس کو جو ہے حج تمتو بولتے ہیں کیونکہ بیچ میں آپ نے جب آپ نے حد عمرہ کر کے احرام اتار دیا تو آپ اور وہ چودہ چیزیں ممنوع تھا وہ اب دوبارہ وہ ممنوعیت ختم ہو جاتی ہے اس لیے اس کو حج تمتو کہتے ہیں یعنی آپ نے کچھ عرصہ نف اٹھائے تمتو کے معنی نف اتنا فائدہ اٹھانے معنی میں جو چیزیں ممنوع تھا وہ آپ پر برطرف ہو گیا آپ الحجا کو دوبارہ حج کے ارام باندھیں گے اس کے بعد وہ چودہ چیزوں کا حکم جو ہے دوبارہ آ جاتی ہے تو اس لیے اس حج کو حج تماتو کہا جاتا ہے تو حج کران اور حج افراد یہ دونوں مکار سے باعث آنے والے دنیا کے دور دور دراز نقات سے خود عرب کے مختلف آنے والوں کے لیے جس میں حج اور عمرہ دونوں کرنا پڑتا ہے لیکن حج افراد میں صرف حج کرتے ہیں وہ اسے حرام کے حدود میں موجود لوگوں کے لیے ہے وہ حکم تو آج کے دس میں یہ بری دعا کرتا ہوں اس کے بعد پھر حج افراد کی تفصیلات ہیں حاج کی کی تفصیلات ہیں مطلب. اس کے اقسام کی تفصیلات کو انشاءاللہ کل سے ہم پڑھیں گے